محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والصدق والصفاء اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلبهم باسط زراعیه بالوسطید صدق اللہ مولانا العزیم ان اللہ و ملائکتا ہوں یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا السلام تسلیم شوق شوق السلام علیک رسول اللہ سلاۃ السلام علیک و السلام علیک سیدمد اللہ علمی یا سیدی محمد رسول اللہ بندہ چیز دماغ زبان ذہن فرماوے صدہ محبوب ضرورت کو جسم میں اس موضوع میں اختتام پذیر کر اللہ تعالیٰ صحیح نصیب فرما پھر واسطے واسطے قبول اگلے جہان اپنی رضا اور جزا نصیب دوستو پچھلی مرتبہ جس نقطے اختتام کی کیا ہوئی ہے اللہ غار دار تر سو تو سال تک ستے رہے اللہ رب العالمین نے اتنا لمبا عرصہ ہونا بغیر کھان پین تو زندہ رکھے بغیر کھان پین انہوں اپنی خصوصی روحانی اور اوپر والے جہان خوراک ہے نا نصیب خوراک آئی آسمانو خوراک آئی پر جرا کتا وکلب بادشاہ تنہا آئے بل وسیت وکلبر بل وسیت جرا کتا بیٹھا دروازے آخرکارہ پیار کا اظہار کس طرح فرمایا جیسے خاطر نے ساری خاطر نے اپنی جوانی دے جذبات کو قابو چ لیا پھر پیار بھی ویک ساری محبت بھی انہوں دیکھو سے پیار درد محبت سادی رضا واسطے اپنی جوانی دے اٹھن والے دبایا ہے دبایا ہے سورج خبردار جی مرضی چلنا ہی چل جائے راہ منتخب ربا چلنا وا ادھر ادھر جانے بولا مولا ارزی ابھی اگر اسے رات چلنا وا اسے راہنا وا تو مڑ اندر ادھر جائے گی راہ فرما را اپنا راہ چھوڑ دے مولا وہ تیری تقدیر ہے فرمایا پیارے ہیں کوئی نہیں ساری تقدیر خیر ہے پر پیارے دھوپ نہیں لگنی چاہیے آخرکار جنہیں تعین پتہ ہے میری سنو, سنو جس وقت اندر جذبات اور خواہشات اپنے آپ کا رکھنا اپنے, آپ رکنا, اپنے اندر اندر دے گھوڑے نو لگام دینا یہ بہت بہت مشکل کام ہوں بہت ہی مشکل کام ہے پر دبایا روکیا اس اندر گھوڑے نو بے لگام ہونے تو روکیا لگام شریت لگام پا کے رکھی را فرماند دے پھر سونے ہو جو تل ہو سکے تو سا گیتا ہے جو سارے کو سڈے کو کیا وجود نو سڑی دیا گی تجوی خراب نہیں ہو گئے اپنے کینات کا نظام پلٹ دیاں گے بدل دیا گے سورج سورج کے راہ نے راہ تقدیر تقدیر ہے مگر ابھی تقدیر کی پرواہ نہیں کرنی تسا کیتی والا بھی خیر گال اصل میں جس نکتے تلایا جرہ کتا بار بیٹھ ہے. دا پاسا دا پاسا, پاسا پلٹ جانے باہر کتا بیٹھا سری نے کرام فرما دیتے ہیں ان کا پاسا ہی بدل ہے سوال, سوال سوالیا نشان میں جا کتا ہے پاس کون ایک گل دوسری گل جس گل میں لیا مکائی سی۔ کہ جو باہر کتے واسطے بھی آ رہی اتو نتیجہ یہ نکلیا سی کہ اللہ تعالیٰ ولی ہوں رب دے پیارے ہوں مزاراتے دے حاضری دن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فیض روحانیت نصیب فرمایا ہے اللہ اندر اندر محروم نہیں اگے سوال اٹھایا اسے تے اللہ تعالی دے دے دربار سے حاضری دنیا چکر کھنے مگر گل یہ ہے سارے دل تبدیل نہیں ہوجہ کیا اسے. میں لیا روکیا سے چلا ہے اور یہی گل میں جنابانی بالکل ایستا ایستا ہلکی ہلکی آواز سبحان اللہ دوستو باتیں کتا بھی محروم میں اپنا موضوع شروع کر دیا کتا بھی محروم نہیں دے وے تو کتا بھی محروم نہیں مگر ایک گل ہے جڑی اندر ہوئے تے پھر بھی محروم نہیں جا جا اے ہی اللہ دے ولی سن اے نوجوان اے جس وقت شہر تو باہر نکلے نا خار وال جا رہے سننا پیچھے دیکھا نہ ایک کتا وی نیوی پا کے جمدہ جمد پیچھے پیچھے آ رہا ہے کتے کام ہوں بونکنا کے دلچ انب کے پیارے دل گل گئی بھی یار ایک, ایک سا راز کھل جائے گا کیوں نہ ہو اس بچا دی وٹا اٹھایا وٹا اٹھا کے جس وقت کتے ماریا کتے وٹا ماریا اس وقت کتے نے پھر گل کی رب نرض کی روپا کتے بول دے نہیں ہند پر, پر تیرے پیاریاں دل در میرے بارے خدشہ پیدا ہو گیا مولا آج صفائی دی توفیق تو میں صفائی دینا چاہنا وا من بولن دی طاقت دے بولیا کتا بولیا لفظ بولے او میں سنانا کیوں مار دلی آخری گل یہ اصا بڑے راجدارانہ طریقے جا رہے ہیں تو بوکے گا سارا راج کھل جائے گا اصل وٹا مار کے بجایا ہے انہیں جب دیتا سونے ضرور پر پونکن والے نہیں کتے نے آخیا زور گل ہے میں آم کتا تھوڑا میں تو ولییا کا کتا میں کتا ضرور ہاں پر فونکن والیوں میں کتا ضرور ہوں پر پونکن والیوں لفظ عربی دے ہیں نو کیا ہیں؟ کتے آن محروم نہیں ہوندی بڑا کچھ لب جانا پر سونے گل کہ کم از کم کم از کم وفات اصحاب کحف دے کتے علی ہوئے کم از کم وفا احسا کا ہاں کہ بچاؤ نہ ایسا نہیں ہوئے گا فون کا نہیں صبح نہیں کھولا گا چپ رہا گا اچھا جس راہ جا رہے اس راہ کے اندر بڑی پریشانیاں دکھ اصیبت وفا کا عالم کیا ہے سونے اپنی زبان نے آخیا وہ سونے پیارے اپنے دربار نہیں رب نو پسند آئی ہے جتے رب نے ملیا نو رنگیا نالے نو رڈیا بس رکتا سمجھایا سونے والی دربار سے جا پر رب تقین نہ ہوئے رب تعتماد نہ ہوئے پھر پلا لوین فصا دی جیوا گرا پتا مر جائیے کیا مرے گا دروازے مینو بھی لب جائے گا ہاں اصل خدا ہی کر کے آنا احساب کا کتا محروب نہیں رہا انسان محروب نہیں رہتا جی سو احسابے جدو جی یہ آخ سونے مرنا بھی تیرے دربار چینا بھی تیرے دربار چک ہے تیرا دربار ہے سکھ ہے تیرا دربار ہے مصیبت ہے تیرا دربار ہے اگر جو سکون ہے ترا دربار ہے اسا تیرا دربار نہیں چھوڑنا سکھ ویل بھی اصل تیر دربار تو گا نہیں ہٹانی سوکھ ہوئے بندے دے ادر کا فرید کا دربار ہوئے خاجا نظام ورگا بوے جا محرو نہیں ہوتا ملی بن کے آ جاتا ہے اے ایک بات توجہ بولو سبحان اللہ گل کر رہا نا ایک بالکل قرآن مجید کٹ رہا جناب رنو آیات پڑھ کے سنانا توجہ ہے ذرا ذوقان رب نے جدیا دا ذکر کیتا نا کتنے کا ذکر کیا وہ بہم ہوں با سر اکلب لشارا کس گل کی اشارہ کال دی طرف سے اشارہ کس گل کی طرف سے پورا چکنہ ہو کے چوکی دار بن کے بیٹھا ہے چوکیدار بن کے بیٹھا ہے اب نے دا چوکیدار بن گیا جا پھر جیت ولی رنگے جان گیا تو ہیں قرار سونا توی سڈ بندیاں جوڑ جا کے میں حرت سب بائی رحمت اللہ تعالی آپ آپ بھی اور حضرت موڈیا ہوا حیران اتنا عظیم خواب یہ تابیر میں اپنے پیرنی کسی نے بھیا کرنا کسی نے خواب ہے تریا جد بالکل شہر جی کے قریب پہنچا دیکھا جنازا کناز ہے پیارے اپنے مرشد کو مسلا پوچھنے خواب دے تبیر پوچھ آ رہا مثال ہو گیا کہ جا بڑے دکھ لگے بڑیا چار پائی اے اٹھائی پاوا موڈیاں رکھا اپنا کفن باہر کٹیا فرمایا تبھی رکھنے والے میرے کو پوچھنا ہے میری گل سمجھ نہیں آئی میری گل سمجھ نہیں ہے اللہ کہ بڑے جذبات چاہ کے پسینی ہو میری بھی بھی بھی دلے دلے بات سمجھ آ رہی نہ سونے سوگی طرح بائے گی حضرت جناد بغدی امداد کے اندر نے جڑا ان نے لکھے جنیا بغدادی بغداد گل جی نتیجہ خیز ہے پیچھے پیچھے ہے ہر ویل آپ ایک بار فقیر دی نگاہ پہ تو جو ہے ہمیشہ آپ کے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے تکتا ہے علاقہ بغداد پتا لگا یار پاکستان کا نہیں سر بغداد کا تو بندے بغداد بغداد میرا جی کردار پیر دا شیر سنا لو پھر اگ چلے رجاؤ بولو نا سبحان اللہ سارا پیر باب فرماندہ ہے سین سن یاد o pirā de apirā o baghdād wāle ā sun faryād o pirā کل وہ میرا بیڑا دل جلنی او محبو میں سبحنی میری صبر لٹ کر کے a uh -huh. گ لگ ہاں. اس گر نصیحت بڑی ہے نتیجہ بڑا لکھ رہا ہے او کتا پر دا, دا. بھی کتا سی ہوں بھی کتا ہی رہا ہے پر ہویا کیا ہویا کیا جدو بلی کی نگاہ پہ گئی ولیدی کامل نگاہ پائے نظر انسان رب العالمی خاری نے فرمایا رب العالمین نے ولیدی نگاہ دی اندر ایک کمال رکھا ہوں ولید نگاہ کرے نظر الولی نظری نظر کرے یا سوا رافر مسلمان ہو سکتا ہے کروڑ مولوی تبلی کرے کافر مسلمان نہ ہو بابے فرید ورگا نگاہ کر کے خاجہ موئی ندی چشکی ورگا نگاہ کر کے نبے لکھ لو کلمہ فرا ہو سر با سجنا ادھر ادھر ویس مال بھی کافر بوریاں سیکھے مال بھی کافر بوڑیاں سیکھے آخ آخ بہانا بناو میں با... کافر مسلمان کرنا ہے اندر رولا نوکری نہ ہو نظر سویا کافر نلکا فرا صالحا دل گندہ ہے پلیت ہے دل بڑے خیال نہیں نکل دے ولی نگاہ کرتا ہے دل کی کر کے کر کے رب دے نیرے کر کے رب دا پیارا ولی بنا چڑ جا وا لگاہ کرنا کر کے میرا بابا فری دے آپ کی بارگاہ پندرہ ہاتری خدمت ہوتا لجپالا میری گھر والی آپ خورا نے میری گھر والی آپ خورا نے ادا جی کر بھی آپ خورا نا میں بڑی کو اگو پڑھنا وا پچھو بھول جانا وا ہاں پیچھو یاد کرنا بڑی سو پڑھا گا سو دن پڑھاوا گا میرے سجے پاس آ کے خلوتا بھی جد سویر دن ماضی آپ سجے پاس آ کے کلوتا ہے آپ نے سلام پھیرا سجے پاس والے جن جن کلوتے سن آپ خراب ہو گیا کبے پاسے والے سارے دے سارے نادر قرآن ہو گئے <تصفح> ولجاہے لان مینو ایڈا کو خاصا جوڑ نہیں, اے دا کو خاصا نہیں جی نے بڑی نتیجے حضرت رضی اللہ, اے حسن اللہ تعالی دنیا دنیا کا نا جاندی ہے سنیا جی قسم خدا دی کر کنیا کر کرے گا سڈا معاشرہ ماحول کی سی نے کی بنا چھڑے حضرت سیدنا حسن اللہ میں لا لو کچھ کچھ غفلت ہے, غفلت ہے, غفلت ہے بڑا لابن تک جا رہے نے بیجوان بی بی بی میرے پیچھے پیچھے مطلب تک جا رہا ہے بیبی آخری ہے بنتا نوجوانا ہیا کر رب العالمین اکھا دی خیانت نو بھی جاند دل دی خیالت نو جان دے کی پا کرنا ہے مرنے نو یاد کر رب دی حاضری حضوری نو یاد کر حضرتری ہال تک امام نہیں سر پڑے آپ نے فرمایا بی بی تیری گل بالکل ٹھیک ہے تیوی ہے تھی پر تیر حسن کشش اتنا ہے تیرے جمال کے اندر رخبت اتنا ہے میری اکھا پھر جان بڑا جہ ہوئی بی میری کہڑی شہ جن تیرے دل سے اثر کیا جن کی وجہ تک رہے ہو آپ نے فرمایا وہ تیری اکھا نے اکا نے جیڑی میرا دل لے گئی نے پلیٹ چکی ہوئی اتنے کپڑا پایا ہوا ہے لیا کے حضرت حسن بسری نو پیش چڈیتا ہے جدو کپڑا ہٹایا دو اکا رکھی ہوئی سیبی کا پیغام بیبی کا پیغام سنیا جے بی نام کیا بی آختی ہے وہ آن والا نوجوان اے میری اکھاں اے میری اکھاں واسطے فیتنے کا باعث بن گئی تیرے واسطے فیتنے دا باعث بن گئی میں اپنے وجود نال گوارا نہیں کرتی ہو پیش ہوساب کرے رب تیرے کول پوچھ گچھ کرے رب لال امی جہ تیرے والا حساب کرے تو میرے بھی می پیش ہونا پو میں رب دارگاہ سال لال پیش ہوا ہو کہ میرے وجود حا ہوجہ گمرہ ہوئے فطرے پیا ربارگاہ پیش نہیں ہونا رب دی بارگاہ پیش نہیں اپنے وجودہ جا کی وہ سجنا یہ پاکیاں سنتا قسم خدا دی کر کے آنا اور اپنے آپ بناؤ سنگار لانا تاکہ دنیا میرے والے مائل ہو سجا سجا کریم رب کے پیارے ہوں پتا ہے اج میں کسی فطرے در پاوا گا کل ساری جتر بھی کوئی فطرے کے اندر پہن والا ہوئے گا کیوں جہاں مسلمان ہوں اچھا تاریخ فری قسم خدا کی وہ مسلمان تھیاں میںتریاں دن پہن والے نہیں آتے اسے محمد بھی نیکسم استا مسلمانوں کی حفاظت کر توجہ ہے سجنا بھی بولو گا ایک قرضہ, قرضہ کل دوترو چکوانا پہنا او سجنا ادھر سنیا جائے کہ عزت کسی کی ہو فترے درد پاوا میرے چال چلن دینا میری چال ڈھال دیری رنگن دنال میرے چہرے دے حسن چہرے موے دگلا فیطر ہو گلا ہاں پورا مستقل موضوع بیاں کرا گا وہ سجنا ویخ کا نے تینوں میری فلما سبق د فلما کا سبق کیا, کی کیا ہوں اپنے آپ بناؤ اپنے آپ سوارو دنیا فطرے دے اندر مبتلا ہو جائے دنیا فطرے دے اندر انج کے مرد مبتلا, ہو اپنے اپنے اپنے مبتلا ہو ہونے اے, اے معاشرہ پاک, بی بی پاک نام ہے فطرے کا باعث بن گئی نے قیامت والے دل میرے اکھاس وجہ فطرے دے اندر مبتلا اے نے اے میں اپنے وجود نہ رکھنا گوبارہ نہیں کر دی الگ کر دیا جائے حضرت چیخ نکلی چیخ نکلی دوڑ کے گھر دے اندر واپس آئے ساری رات رو رویہ رو لگ گئی ساری رات رو رویہ رب دارگاہ معافی منگدیا منگدی لنگ گئی اتنے بیبیاں کا کردار ہے کہ اپنے کرداریاں کنج تبدیلیاں کنج کنج نوجوان جیسے پچھلی ویلا ہویا آپ نہ ہوئے اس بی بی دا شکریہ دا کرا جس بی, بی دے کردار نے ہسن بسری کا دل بدلیا ہے آپ, آپ سرکار اندر گھر والے نے رستے کے اندر جنازہ آ رہا سی پتا لگا ہے اسے بیوی بی کا جنازہ ہے وہ بیم بی نان پا پو گئی توبہ کر کے رب کا بلی بنیا جن سلسلے نے جن بلیا سلسلے نے انہوں دی بنیاد چشمہ رب نے حسن کسری نو بنا چڑیا و جو ہے سجنا ایخلاسے کا والفاسق ول فاسے کا ولی ملی نگاہ کرد ولی نگاہ کر د فاسکا ایک پراندہ انسان ول کل با انسان ادھر میں کافر نگاہ کرے تو انسان دنیا کا کتا بڑا چڑتا ہے ولی نگاہ کرے تو کتنا انسان براہ چڑا ہے نے, نے جس دور پہ نازہ تھی دنیا وہ دار بھول گئے آرو کو جگانا تھا ہم نے خود ہوش میں آنا بھول گئے تو میں اپنے کردار دیا نظریں ساریاں رکھی تھیں اپنے کردار وال نظر سانیاں نہلانا بھی ہو گیا فلانا بھی ہو گیا یاد آتے نے پر سجنا ادھر بے دین کا نقصان ہوا خیرت کا نقصان ہوا حیا کا نقصان ہوا ایمان دا نقصان ہویا اسلام دا نقصان ہوا کدے سوندے بیچے نہیں پیدا نہ ہو بھیڑے نہیں بن گئے اور کیا بن گیا مارک رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے سور انسان تھوڑے رہ گئے خیر سنا رہا سا حضرت جنید بگدادی حدرت پائے اجیت گسامی آم سرکار جدے والے کتے اتنے رنگ کڑیا کتا کامل کھائے جہاں چوک سے بہت سجے کپے بھی تی تی چالی چالی کتے گول گتے اس طرح گول گتے پنا کے بہ جانے پہ ان گلیاں میں چڑنا سی کدے کتیا دبرال نہیں سن بیٹھے کتیا نو کی آ کے دسیا ہے کتے کی ویک کے دبرال بہتے نے وہ جلیا سونے پتا لگنا یہ تو کتے بھی جان د خاص بھر جائے گا تو توجہ ہے ذرا جاؤ خرال بولو سبحان اللہ میری گال کو پلے پی رہی جمعہ دے اکٹھ دا مقصد کیا ہوتا ہے دل کی جہی دھرتی گئی آبادی کا سمان کیا جائے ان کی رونق کا سمان کیا سا چوسی پر سا بھی چریا نہیں ہے سا بھی چوسی بھائی ابھی صاحب ویخو گل ہے پہ جانے پر بلی دیگاہ پہ گئی سا رہا نہیں ہے نبی ورگاہ جانتے نگاہ کتا جائے نگا جا آم کتنا ورگا نہیں رہ جانا ہوئے رب تو نبی گا نہیں فرمائی انسان ہاں سجنا ہوں پچھلی گلو ربیاں دروازے تا کچھ لگتا ہے پر وفاق کم از کم والی ہونی چاہیے روٹی سٹو اگلے تہارے بوے تی آئی دن روٹی کھوائیے دوسرے دن بھی اسی بوے گا اسی دن دوسرے دن بھی اسی بوے دنگا کیوں اندر بھی اہم یقین اور اعتماد ہے جن کل دتا ہے اج موڑے گا نہیں اب بھی دے گا دے گا انسان وہ کتا ہے روٹی کھا کے این یقین رکھتا ہے کل ملی اج بھی ملے گی ہوسان بھی سال تی سال پینتی سال چالیس سال روٹی خواہ دھو بنس بنیاں خوراک فروٹ خوا تو بندہ بے اعتماد ہو جائے میں بھکے مر جا گا میری اولاد اگر دین سے رات چلے گی محمد گلام مر جائے گی بخا مر جانا ہے پکا خیال تو کتے نا بھی نہیں چو گیا کرنا ہے, ہے, ہے موسم آیا آ گئے جی موسم چلا گیا اڈ جانے نے ایک وہ او او پرندے ہوں وہ جنہ نے آلنا بنایا ہوں گوسلا بنایا ہوں بہار ہے تو درخت چلے دے نے وہ سجنا یہ درمی قسم خدا دی کر کے آنا وہ جہاں مومن ہے جن اسلام کے درخت پہ بنا لیا ہے مر جائے گا پر اسلام کا دمن چھوٹنا گزارا نہیں کرے گا تو جو ہے سجنا درا بولو نہ اللہ ہوں آخر دریکو آ کے سناواں گل مکاواں تو بولو پڑھائی بڑی بڑی نسیحت والی گلا لیا ہوئی واقعہ ایک واقعہ درویش کا لکھا ہوا ہے درویش کا واقعہ لکھیا ہوا ہے ایک درویش کار اندر انہیں دیرا لایا ہوا پہاڑ ہے پہاڑ غار مولا آزمان دکھنا ازمان پتا بھی دکھا نہ لگتا ہے کوڑا کون ہے سچا کون بلا لمی نے ازمانا سی ادا کھانا بند ہو گیا ادا کھانا بند ہو گیا دو ترائے دہاڑے گزرے جدو جی بتایا دا, دا دروازہ کڑکایا عیسائی باہر آیا آرویشا کب رب کا بڑا درویش ہے کرویش آدھا ہے تکا مو بئی ہے مہربانی کر روٹی گیا درویش کا کتا بیٹھا سی بوائے وہ درویش کے پیچھے پیچھے وہ لگتا ہے جی میں بکا سا یہ بھی بوکا ویگا ایک روٹی سٹی اگے آئے نے روٹی کھا دیسری روٹی سٹی دی ان دوسری روٹی بھی کھا لی ان تیسری روٹی بھی سٹی نے تیسری روٹی بھی کھا لی پھر پیچھے توڑیا پی ہے درویش خالی ہاتھ جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے پھر بھی پیچھے توڑیا اور کتا ہےتیا ای بنے تیرے مالک تو ترائے روٹیاں لائیا س ترائے دیا ترائے تیرو واپس دے کے جا رہے ہوں پھر بھی میرا بڑھنا ہے پھر کیوں پونکنا ہے جو لیا تینو دے چی گل جدو ہوئی ہے کتا اتنے بھی بولیا کتا مولا عرض ارد کرد مولا مینو زمان دے میں اس درویش نال گل کرنی ہو بولن دی طاقت اے کتا بول کے دردیش میں بوے نا روٹی دے نہ بنے چھان بننے میں کدی پرواہ نہیں کی پرواہ نہیں کی چند دن کی خوائی روٹی یاد رکھنا وا میں کتا ہو کے اپنے مالک نے دروازہ چڑنا گوارا نہیں کردا تو رب کا فکیر او رب کا دروازہ چھوڑ کے آج کافر اجر دیا گر اگر سچا درس ہوگا مردہ مر جا پر رب کا دروازہ گوارا نہ ل رات جاگے تمیاں شیر خ سجاویں رات نو جاگل کتے تھی اتن کالو کدے چپ نہیں کر دے تے ستے گفتگو ختم کرنا اللہ تعالیٰ شام تو دوسری قسط شوقی لے کے اللہ اور بلال فرماوے